ونعوذ بالله من شروري ومن سيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي فلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولا سميدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد بان صير الحديث كتاب الله وصير الهدي هذه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور مبتدثها وكل مبتدع بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى وان الهكم اله واحد فله اسلم اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہی سب کرم ہے سارے بندوں کی عبادات کا اکیلا وہی حقدار ہے چاہے سجدے کا معاملہ ہو چاہے فرما برداری کا معاملہ ہو چاہے زندگی کے تمام معاملات میں سے چھوٹے یا بڑے کوئی بھی معاملہ ہو اللہ رب العالمین اس بات کا حمدار ہے کہ سارے بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنی زندگی میں فرما برداری کو اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن, قرآن قریب ہومایا وہ الا حکم اِلاد تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے فلا وہ تو تم سب کے سب اسی کے فرما بردار بن اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بار کا حکم دیا ہے کہ سارے بندے اللہ کے حکم کے تابع بن جائیں اور اسی حکم کا نام اسلام ہے اسی لیے اللہ کے فرما پالا وہ عصف تم اسی کے لیے اسلام لاؤ اسی کے فرما بردار بن جاؤ اسی کے تابع ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے جس کو پسند کیا ہے اس بین کا نام خود اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے اور عربی زبان کے اقبار سے اسلام کے معنی استسلام کے ہوتے ہیں کہ ایک انسان ایک بندہ اپنی زندگی میں اپنی مرضیات کو اپنی آزادی کو اللہ کے حکموں کے تابع کر وہ اپنی آزادی کو ختم کر کے اس آزادی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنائے جیسے جنگ میں ہتھیار ڈال دیے جاتے ہیں مخالفت چھوڑ دی جاتی ہے اسی طرح سے آدمی اللہ کے حکم کی مخالفت چھوڑ دے آدمی آزادی کو چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بن جائے اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے اللہ کس وقت کوئی معبود نہیں لیکن وہی ہمارا مالک ہے جو قیامت کے دن ہماری زندگی کا محاسبہ کرنے والا ہے لہذا ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنی آزادی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مادی اور اللہ کی پابندی اللہ کے حکموں کی پابندی اختیار کرے یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے لیے پسند کیا ہے یہی وہ دین ہے جس میں انسان کی کامیابی ہے اسلام فرما برداری کا نام ہے اسلام وہ دین ہے جو ایک انسان کو تابع کرتا ہے بدم بردار بناتا ہے اس لیے کہ انسانی زندگی میں اگر آزادی آ جائے تو نہ صرف اس میں فرد کا نقصان ہے بلکہ سماج کا بھی نقصان ہے آپ غور کریں اگر کسی ایک راستے پر ٹریفک سگنل نہ ہو اور لوگ اس کے پابند نہ ہوں تو سارے معاشرے کے اندر سارے راستوں پر گڑبڑی پھیل جائے گی کئی ایکسیڈنٹ ہوں گے بہت نقصان ہوگا لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی لیکن وہی راستہ جب پابندی کے ساتھ ہر ایک کے لیے قاعدہ اور قانون کے طور پر لوگوں کو رہبری دیتا ہے وہی سگنل لوگوں کو پابند کر دیتا ہے تو پھر سارا ٹریفک صحیح چلتا ہے یہ بنیادی اصول ہے جو سماج کے لیے ضروری ہے اگر سماج کو مکمل طور پر آزادی مل جائے تو اسی آزادی کے نتیجے میں ظلم پیدا ہوتا ہے اسی آزادی کے نتیجے میں منمانی اور خرافات پیدا ہوتی ہے لیکن اگر سماج پابند ہو اس کی آزادی پابندی بھی تبدیل ہو جائے تو پھر سارے سماج میں آزادی کا فائدہ ہوتا ہے ایک محدود درجے کی آزادی اگر اس کو دی جائے اور پابندی اس کے لیے رکھی جائے سماج میں امن قائم رہ ہے اللہ رب العالمین نے یہی معاملہ انسان کے ساتھ کیا ہے اس کو آزادی ہے جو چاہے کھائے بھی لیکن ایک محدود درجے بھی اس کے لیے پابندی بھی ہے کچھ چیزیں وہ نہیں کھا سکتا ہے وہ تنجیر کا گوشت نہیں کھا سکتا مردار نہیں کھا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سرے سے کھانے کی آزادی ختم نہیں کی ہر کہ رمضان کے مہینے میں اس کو روزے میں منع کر دیا گیا کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا پانی نہیں پی سکتا نکاح کی بیوی سے جمع نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کا روزہ ختم ہو جائے اس کے لیے کھانے پینے کی تمام عمر کی آزادی کر کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا حکم دونوں کے کی لیے کیا تھا جنت میں سے جہاں سے چاہو چیبر جی کے, کے ساتھ بھی. لیکن اس ایک پیڑ کے قریب اچانک ورنہ ضالع ہو جاتا اللہ کے ہاں اصل یہ ہے کہ بندہ کھائے پیے دنیا کی رحمتوں کو استعمال کرے زینتوں کو استعمال کرے سب کچھ کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ امور میں انسان کے لیے پابندی رکھی ہے وہ لباس پہن سکتا ہے بہتر سے بہتر لیکن مرد کے لیے ریشم پہننا حرام زینت اختیار کر سکتا ہے لیکن مرد کے لیے سونا کام ہے عورت کے لیے دونوں چیزوں کی اجازت ہے زندگی کے امور میں تجارت کے اعتبار سے وہ جو چاہے تجارت کرے لیکن اس تجارت میں ظلم و نہیں کر سکتا رصف نہیں کر سکتا مان ہی نہیں سکتا اس تجارت کے اندر ربا استعمال نہیں کر سکتا نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے اس میں تجارت کے معاملات کو حل کرنے کے لیے رشوت نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے اس میں معاشرے کے اعتبار سے آزادی اگر تجارت کی ہے چاہے کوئی بھی تجارت کرے کپڑے کی تجارت کرے کسی اور چیز کی کرے آزادی ہے یہ نہیں قانونی طور پر اللہ نے رکھا کہ تم کو اسی چیز کی تجارت کرنا پڑے تم کھلا چیز ہی خرید سکتے ہو کھلا ہی بیچ سکتے ہو یہی قیمت اس کی ہونا چاہیے نہیں اللہ نے آزاد چھوڑا ہے حالانکہ ہاں آدمی اسے ایسی چیز کی تجارت نہیں کر سکتا ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے رسول نے منع کیا ہے لہذا اسلام میں آزادی ہے لیکن اللہ تعالی نے کچھ پابندیاں رکھی ہیں انسان کی تمام خواہشات کو اسلام ختم نہیں کرتا ہے انسان کی تمام لذتوں کو اسلام ختم نہیں کرتا ہے لیکن اسلام انسان کی لذتوں میں حد بندی کرتا ہے لیکن یہ حد بندی ظلم نہیں ہے یہ حد بندی انسان کے لیے فائدہ مند ہے آپ اپنے بچے کو سڑک پر کھیلنے نہیں دیتے آپ اس کو بارش میں جانے نہیں دیتے آپ اس کو بہت ساری چیزوں سے منع کرتے ہو یہ ظلم نہیں ہوتا ہے بچہ نہیں سمجھتا ہے لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں یہ خیر فاری ہوتا ہے لیکن بچہ اس کو پابندی دیکھتا ہے بچا اس کو اپنے آزادی کے خلاف دیکھتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس اتنا ایک نہیں ہے اس کو ماں باپ بہت زیادہ میٹھا کھانے سے منع کرتے ہیں دال صحاب ہو جائے گا اس کو بہت ساری چیزوں سے ماں باپ روکتے ہیں پڑھائی کے ایام میں کھیلنے سے منع کرتے ہیں لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری آزادی ماں ختم کرتے ہیں یہ اس کی جہالت اور اس کی لائنمی اور نادانی کا نتیجہ ہوتا ہے ماں جانتے ہیں بچے کا بھلا کس میں ہے بعض اوقات ماں باپ اس کو ایسی چیز کرتے ہیں جس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے بیمار ہے کڑوی دوار کھلاتے ہیں بیمار ہے زخم ہے زخم کو صاف کرنے میں ڈاکٹر تکلیف اس کو دیتا ہے ماں باپ پکڑ کے رکھتے ہیں ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے انجیکشن دیتا ہے سوئی چکتی ہے تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالی بعض اوقات ایسے احکام دیتا ہے جس میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے روزہ ہے مسلم نفس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے انسان اس کے ذریعے سے تقوا حاصل اس کو وہ کوت ملے گی جس کے ذریعے سے وہ شیطان کے حملوں سے بچ سکے شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں اس کے وسوسوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کر محفوظ کر سکے اب سوجر حریش میں روزہ ڈھال ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے جہنم کے اعتبار سے ڈھال ہے اور دنیا میں جہنم کے اسباب سے ڈھال ہے لہذا اسلام انسان کی بھلائی کے لیے اسلام مصیبت نہیں ہے اسلام انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے اسی لیے اللہ رب اللہ نبی نے قرآن فرمایا وہ الاسل تمہارا بس ایک ہے تم اسی کے فرنا بردار ہو گئے اسلام انسان کو اس لیے سکھاتا ہے کہ انسان اپنی اور دوسروں کی آزادی کے اعتبار سے سب معاملات میں اللہ کے حکموں کو اپنی اور اپنے معاشرے میں ناوز کرے اپنی زندگی میں بھی اور معاشرے میں بھی سارے سماج میں خیر معام کریں برائیوں سے منع کرے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قرآنِ قرآن میں تم لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے الگ کیا گیا ہے چھانٹا گیا ہے چنا گئے تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے برائی سے منا کرتے مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری यह भी है کہ جہاں اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں وہ خیر کو اپنائیں اور برائیوں سے بچیں وہی معاشرے میں بھی خیر کو عام کرنے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں آج انسانیت کہاں جا رہی ہے آج آپ دیکھیں ہر معاملے میں بے حیائی عام ہے قد وار عام ہے دھوکہ عام ہے بدلاوی عام ہوتی چلی جا رہی ہے انسان انسان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے آج دنیا بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نفرت بتلایا تھا کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بدتر ہو رہا ہے لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے معاشرے میں اسلام کو عام کرنے کی کوشش کریں اسلام کے احکام کو سمجھانے کی کوشش کریں انسانیت نہیں جانتی اس کا بھلا کس میں اس کا برا کس ہے مسئلہ انسانیت کا کیا ہے آج یہ قانون نافذ کر دیا کل معلوم پڑا اس قانون کا نقصان ہے پھر اس پہ غلط نظر ثانی کی جائے پھر اس کے بارے میں سوچا جائے گا کہ اس قانون کا نقصان ہو رہا ہے اس کو بدل بدلنا اس طرح سے کئی ملکوں کے قوالی کا آپ دیکھیں گے کہ ایک قانون آتا ہے اس کے بعد دوسرا قانون کو لانا پڑتا ہے کیوں اس پچھلے کہ انسان تجربات کی وجہ سے سیکھتا ہے آج یہ قانون کل پاس کر دیا قانون نافذ کر دیا کہ قتل کے بدل قتل نہیں ہے اس کے بعد قتل بڑھ جاتا ہے آج یہ قانون نافذ کر دیا کہ کوئی آدمی چاہے تو بندوق آسانی سے مال میں جا کے خرید سکتا ہے بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ اس سے کالج میں بھی بچے خرید کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں راستوں پر قتل بڑھ رہا ہے پھر خیال آتا ہے کہ نہیں یہ قانون بہت آزادی پیدا کر رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے آج یہ قانون کل یہ قانون کیوں انسان انسان کا تجربہ اس کو سکھاتا ہے اللہ کے لئے تجربے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ تمام امور جانتا ہے انسان کی بھلائی برائی اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ جانتا ہے انسان کی بھلائی اس میں آج آپ دیکھیے معاشرے میں ملکوں کا حال دیکھیے کو ایک وقت تک چلی بعد میں معلوم ہوا اس کا نقصان ہے اس کو بند کر دو کئی سٹیٹ میں بند ہو گئی شراب سالوں سال چلی گورنمنٹ کو ٹیکس اس کا جاتا ہے بھرپور کمائی اس کی گورنمنٹ کو بہت فائدہ مالی اعتبار سے انسانیت کا کتنا بڑا نقصان ہے آج کئی ایسی آرگنائزیشن دنیا میں قائم ہیں جو بدلانے میں شراب کو آرام کرنا چاہیے قانونی طور پر کیوں شراب جب آپ کو پی لیتا ہے جھگڑے ہوتے ہیں قتل کرتا ہے شراب کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے شراب کی وجہ سے کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کئی معصوم اور ایسے لوگ مارے جاتے ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں راستے سے چل رہا تھا عورتیں ہیں بچے کئی مرڈر ہوتے ہیں اس سے پہلے شراب بھی نہیں پڑتی ہے کیوں اس سے کہ شراب انسان کے وہ جذبات مانگ کر دیتی ہے جن میں انسان کو شرم آتی ہے اس کو سوچتا ہے کہ میں غلط کرتا ہوں جس سے آدمی کا حال نم ہو جاتا ہے شل ہو جاتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے اس کچھ اسی طرح سے شراب انسان کے دل کا حال کر دیتی ہے اس کی عقل کو کر دیتی ہے خمر کس کو کہتے ہیں جو عقل پر پردہ ڈال دیں خبر کا لفظ اسی سے بنا ہے تو خبر کا خبر ڈال دیں کیا ہے جو عقل پر پردہ ڈال دیں اور قوانین کے اعتبار سے آپ دیکھیں معاشرت کے اعتبار سے آپ دیکھیں دنیا میں چل رہا ہے اسلام نے پہلے ہی اس کو حرام کر دیا اسلام اسلامی شراب کو پہلے ہی حرام کر دیا اس میں انسان کا نقصان دے لیکن قانونی اعتبار سے آپ دنیا کو دیکھیں گے دنیا کے قوانین میں چل رہی ہے کیوں اس سے لوگ چاہتے ہیں اس لیے کہ تجارتیں چلتی ہے اس لیے کہ حکومتوں کا فائدہ اس میں ہوتا ہے اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے لیکن اسلام میں شراب مکمل طور پر حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب کا حکم آیا شراب کو بہا دیا گیا اس کو ضائع کر دیا گیا یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ چلو کل سے بند کرتے ہیں کسی کو بیچ دے یہ مسلمانوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور یہ دوسروں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے مسلمانوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ شراب کو خود پیئیں گی نہیں ٹھیک ہے حرام ہو گئی اب ایک کام کرتے ہیں شراب کو ہم دوسروں کو غیر مسلموں کو بیچتے ان کے لیے کیا شریعت ہے کیوں مدینہ میں بھی نہیں رہتے تھے مدینہ میں عیسائی نہیں رہتے تھے مکہ میں مشرقین رہتے تھے اور مدینہ میں کئی لوگ تھے تو کیا یہ کیا گیا کہ مسلمان شراب نہ پیے لیکن غیر مسلموں کو شراب بیچے نہیں جو چیز مسلمانوں کے لیے معاشرے کے اعتبار سے بری ہے وہ دوسروں کے لیے بھی بری ہے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا معاشرہ اچھا بنے اور دوسروں کا معاشرہ بگڑے اسلام یہ بتا دیا کہ ساری انسانیت فلاح اور کامیابی کی طرف جائے مسلمانوں نے شراب غیر مسلموں کو بیچی ہے اس لیے کہ یہ بھی نقصان ہے یہ ریشم جیسی چیز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے اس کو منع کیا لیکن جیسے عورتوں کی لہرا ہے اس کا ایسا معاملہ نہیں یہ سب چیزیں بری ہے جو بھی اس کو پیتا ہے اس کے اندر سے فرق ختم ہو جاتا ہے ماں بہن اور بیوی کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے نشرے کے اس کو نہیں معلوم کھا رہا بو بی اور بیوی کون ہے کتنے سنا اس کی وجہ سے ہوتے ہیں کتنے قتل کتنے نقصان ہوتے ہیں یہ انسان کا حال ہے انسان آج ایک چیز کہتا ہے یہ مناسب ہے کل معلوم پڑتا ہے تجربے سے مناسب نہیں ہے انسانیت کی فلاح اس میں ہے اللہ کے حکم کو ماننے میں اس کو سمجھیں اس کو معلوم کریں کہ باقی کیا ہے تو عریف بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ کا دین قیامت تک کے لیے ایک ہے اللہ کا دین قیامت تک کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا علی وطمن تو لکم, دینت نعمتی لکم دین و اتمن تو علیب العمت دی اور عدیب القم آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے بطور دین پسند کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ دین کامل کریں اکملت اکمل آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے کے کامل کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کامل ہو گیا اب اس میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اب یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اسلام کا نکاح کا قانون بدلا جائے طلاق کا قانون بدلا جائے یا گنا قانون بدلا جائے اسلام میں ترمیمات کی ضرورت نہیں انسان کو اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت انسان کا اربیہ کیا ہے انسان بجائے اپنے کو بدلنے کے اللہ کے قانون کو بدلنا چاہتا ہے تھوڑا ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہمارے یہاں پہ کیا ہے اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کاش کے اسلام میں دہج ہوتا ہے کتنا اچھا ہوتا سب مالدار ہوتا کاش کے اسلام میں یہ چیز حرار ہوتی ہے. کاش کے اسلام میں ناچ گانا حرار ہوتا میوزک حرار ہوتا آج ماحول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا ہے اللہ کے دین کو بدلنا چاہتا ہے اللہ دین بدلنے والا نہیں مسلمان کے بولنے سے کسی اور کے بولنے سے اللہ کا دین تیامت کا تے کر دیکھا لیکن واقعی مسلمان کو معلوم کہو کہ اللہ کا دین کیا ہے واقعی شریعت کیا ہے اللہ کا حکم قرآن میں کیا ہے نبی کا فرمان کیا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا آپ اسلام کے بارے میں غور کریں اسلام کی تعلیمات دیکھیں اور دوسرے ابھیان کو دیکھیں اسلام انسان کی زندگی کے تمام امور کو اپنے احاطے میں لیتا ہے آپ دیکھیں یہ عقیدہ ہے عقیدہ اسلام عقائد سکھاتا ہے اس دن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ پیاری امور کسی کونے میں بیٹھ کے آدمی کر لے اور کامیاب ہو جائے نہیں اسلام ایسا دین نہیں اسلام کچھ خاص ریچولس کا نام نہیں ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کے کوئی آدمی کچھ امور کر لے کچھ عبادت ہی کام کر لے اور بس اس کا باقی زندگی سے تعلق نہ ہو اسلام ایسا نہیں ہے نہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ آدمی ایک حال میں اس کے گھر میں الگ رہے باہر الگ مسجد میں الگ تجارت میں الگ نہیں اسلام انسان کی پوری زندگی کو اپنے دائرے میں دیتا ہے خود خلو پکافا اللہ نے کہا اسلام میں پورے پورے ہو پوچھا اپنے پورے وجود کے ساتھ باہر و باطن کے ساتھ اسلام عقائد سکھاتا ہے کیا مانے اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں آثرت کے بارے میں اور اسی طرح سے بہت سارے امور اسلام سارے امور کے عقائد کی تعلیم دیتا ہے عبادات کا معاملہ آپ دیکھیں ایک لمبی فہرست عبادات کی ہے نماز سے لے کے روزہ حج اور نہ جانے اتنے اعمال ذکر تلاوت اور جتنے سوب ہیں سارے احکام اسلام پہ ٹائم امور جن جی میں ہر قسم کی عبادت سنی جس میں اللہ اور بندے کا خارص معاملہ ہو جس میں اپنی نفس کی تربیت ہو جس میں آدمی کا خرچ کرنا جس میں آدمی کا ترک وطن کرنا اپنی جگہ چھوڑ کے اللہ کے گھر کو جانا ہر اعتبار سے انسان کے نفس کی تربیت اس اسی طرح سے آپ دیکھیں اخلاقیات کے اعتبار سے آپ دیکھیں اسلام میں اخلاق کی لمبی فہرست ہے یقین توقل صبر اور دینا اور اسی طرح سے وجہ اور بہت سارے احکام ہیں جس میں ایک آدمی کے قلب کے اعتبار سے اس کو بدلا گیا کہ کیسا ہونا چاہیے بندوں کے ساتھ احسان کا کیسا معاملہ معاملات کو آپ دیکھیے معاملات میں انسان کو حقوق کے اعتبار سے چاہے ماں باپ بیوی بچے پڑوسی رشتے دار ان کے حقوق ہوں یا اسی طرح سے تجارتی معاملات ہوں تجربی کیا خریدے کیا بیچے اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس میں کیا اصول ہیں ابھی حلال ہے حرام ہے کیا ہے سارے معاملات اسلام میں بتاتی ہے کون سی دینی حلال ہے کون سی حرام ہے اسلام یہ نہیں کہ تم مسجد میں بیٹھو اور یہاں عبادت کرو پھر باہر جا کے اسلام کی زندگی کے تجارتی پور میں نکاح کیسے کیا جائے طلاق کا کیا معاملہ ہے یہ بھی اسلام میں ہے اب حال میں جو معاملات چل رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ قائم کیا جائے دیکھیے اسلامی اعتبار سے یا ملک کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں معام یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری قوم ہندوستان میں جتنی رہتی ہے سبھی کا مسئلہ ہے اور اگر یہ کر دیا جاتا ہے تو سارے ملک کی جتنی قومیں ہیں سب کے لیے نقصان اس میں کیونکہ ہر ایک کا اپنا, اپنا اپنا ایک طریقہ ہے چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو چاہے وہ آپسی تعلقات کا معاملہ ہو شادی بیاہ کا معاملہ ہو یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے ہر قوم ہندوستان میں رہنے والی اس کا ایک اپنا طریقہ ہے آپس کے تعلقات کے اعتبار سے شادی بیاہ ہو یا طلاق ہو یا اس طرح کے جو بھی معاملات ان کے ہیں جینا مرنا یہ سارے معاملات ان کے اپنے اپنے معاملات ہیں اگر یہ قانون قائم کر دیا جاتا ہے تو سارے ملک میں سیکولرز ہمارا ملک سیکولر ہے اس میں ہر انسان کو آزادی ہے حکومت سیکولر ہے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نجی معاملات میں جو دھارمک معاملات ہیں ان کے دینی معاملات ہیں اس کے اندر وہ دخل نہیں دے گی یہ قانون ہے اب اگر یہ معاملہ قائم کر دیا جاتا ہے تو یہ گویا کہ مسلمانوں کے ذاتی دینی معامل کیونکہ اسلام جو ہے صرف عبادت نماز کا نام نہیں اسلام میں ایک آہمی یہ دینی معاملہ ہے اب اگر اس میں حکومت دخل دیتی ہے تو گویا کہ یہ اس قانون کی خلاف ورزی ہے جس میں ملک ہی کا قانون ہے کہ انسان کے دین میں حکومت دخل نہیں دے گی لہذا یہ ملک کے اعتبار سے آپس میں تناؤ پیدا کرنے کا بھی ماحول پیدا کر سکتا ہے دوسری قوموں کے اعتبار سے بھی صرف مسلمانوں کا مسئلہ یہ اور بات ہے کہ عام طور سے ایسے معاملات میں سب سے پہلے مسلمان چلاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے اگر غور کر کے تو یہ سبھی کے لئے مسئلہ ہے اس لیے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے مراسب ہیں اس طرح کے قانون کے لفاظ سے سب کے لیے پریشانی پیدا ہوگی لہٰذا اسلام اس کو نہیں قبول کرتا ہاں یہ کہ ہم اس کی مخالفت کریں توڑ پھوڑ کریں یہ بالکل صحیح نہیں ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کے علماء اور اسی طرح سے جانے پر طبقہ جو ہے حکومت سے بات کر سکتا ہے یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے انیس سو پچیس سے چلتا آ رہا ہے پھر انیس سو پچاسی میں جا کے معاملہ اور زیادہ اچھلا تھا شاہ بان کی اس کی وجہ سے لہذا یہ صحیح نہیں ہے مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایک قانون بنا دیا جائے اور سارے اسلامی قوانین اور جو بھی معاملات ہیں اس کو ختم کر دیا جائے مسلمان کا نکاح اسی طریقے سے ہوتا ہے وہ اسلام میں اس کی ایک مثال آپ دیکھیے قانونی اعتبار سے ایک لڑکی اگر اٹھارہ سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنا نکاح خود کرتی ہے قانونی اعتبار سے اب آپ دیکھیں گے اسلامی اعتبار سے کیا ہے لا نکاح الا بھی والی. ولی اجازت کے بغیر نکال دیں وہ شاہد ہے اور ایسے دو گواہ جو بالکل عدل والے ہونا چاہیے یعنی اچھے کیریکٹر والے ہونا چاہیے اب اگر آپ اس اصول کو نکال دیں اب کوئی بھی لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے کیوں بھئی اٹھارہ سال کی اتنی تجربہ کار ہو جاتی کہ زندگی اس کو سمجھتی نہیں اٹھارہ کے بیس سال کی ہونے کے بعد بھی اتنی سمجھدار نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ نہ دے آج فیس और اور واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزوں کے نتیجے میں کتنی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں کتنی لڑکیوں کی زندگیاں خراب ہو چکی ہیں اتنی سمجھدار ہوتی تو اس کی زندگی خراب نہیں ہوتی آدمی کا حال کیا ہے وہ کبھی اس ڈال پہ ہوتا ہے کبھی اس ڈال پہ ہوتا ہے عورت کے مزاج میں وفاداری ہوتی ہے اس لیے دنیا میں ایک آدمی کئی تعلقات کرنے تک عورتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے اور نہ جنت ہے عورت کی مزاج ہی میں یہ چیز نہیں ہے عورت کی بناوٹ میں بھی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اٹھارہ سال کی لڑکی کو کوئی بھی بخلا سکتا ہے اور کوٹ پہ جا کے اس سے دوست کالج کے دو لے لیے مان لیجیے ڈا بھی لینا ہے اس کو تو کہیں دو لے لیے اور جا کے وہاں پر اس کی شادی کر دی نکاح کر دیا اس کے ساتھ پورا ڈاکیومینٹیشن ہو گیا کہیں جا کے رک کسی لوج میں اور کہیں پر بھی اور اپنا جو بھی معاملہ کرنا تھا کر لیا اور آ کے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لو میرج اس طرح کی جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بعد میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں کیوں اسے کہ وعدے بڑے بڑے ہوتے ہیں وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں ان کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ لڑکا کتنا نکمبا ہے یا لائق ہے گوار کیسے ہے دوست نہیں دو دوست اس کے لے کر آ گیا اور نکاح ہو گیا زندگی لڑکیوں کی برباد ہو جاتی لیکن اسلام میں قانون کیا ہے جب تک کے ولی کی اجازت نہیں ہوگی تب تک کہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے اکا دکھا ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کا بھلا نہیں چاہتے ہیں۔ لڑکی وہ بھی کیا مصیبت ہے لڑکی جاب کرتی ہے باپ پیمنٹ لینا چاہتا ماں باپ اس کی شادی نہیں کرتے بہت کم کے ہیں لیکن اصل میں بنیادی طور پر ماں باپ جنہوں نے اپنے کریلے کا ٹکڑا بنا کر پار کے اس کو بڑھا دیا وہ ہمیشہ اس کا بھلا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لڑکا صحیح ہے نہیں اس کو سنبھالے گا کہ نہیں سنبھالے گا کماتا ہے کہ نہیں ٹھیک سے اس کی, ر... اس کی برابر پرورش کرے گا کہ نہیں بچے ہوں گے تو دیکھ بھال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے اخلاق کیسے سماج کی ہے کہ نہیں ماں دیکھتے ہیں اس میں پتا چاہتے ہیں اسلام نے تعبیر کیا ہے لیکن آپ دیکھیں دنیا قوانین کے اعتبار سے اس کا کوئی زبان نہیں ہے ماں کی کوئی گنتی نہیں آپ بتائیے عجیب بات ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے پار کو اس کے بڑا کیا زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس لڑکی کا اس فیصلے میں ان کا کوئی دخل نہیں ان کا کوئی معاملہ اس میں نہیں ہے لہذا آپ ایک طرف دنیاوی قوانین کو دیکھیں اور ایک طرف اسلامی قائدے کو دیکھیں اسلامی قانون کو دیکھیں آپ کو دکھائی دے گا کہ معاشرے دونوں کی بڑھائی ہے اور نہ کوئی بھی کسی کی زندگی کا نقصان کر سکتا وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا لہذا اسلام اللہ کا دین ہے اور انسان کی بدائی اسی میں ہے مسلمانوں کو چاہیے ہم لوگ ایسے معاملہ جب بھی آتے ہیں مسلمان ایک دم جوش میں ہر چوک میں کڑ پہ باتیں ہوتی ہے ایسا ہونا چاہیے ہم کیوں کرنا چاہیے ہم خود اپنی زندگی میں دین پہ کتنا عمل کرتے ہیں جب کوئی باہر سے آ کے اسلام کے بارے میں کچھ بولے گا کہ تمہارا اسلام ایسے لذا ہونا چاہیے تب ہمارا ہماری غیرت اور ہمارا دین جوش میں آتا ہے لیکن باقی زندگی میں اگر ہمارے خلاف کوئی نہ بولے نہ اسلام کے ساتھ چھیڑانی کرے اس وقت میں ہم کتنی چھیڑخانی کے ساتھ ہم دوسروں مخالفت پہ دن پہ چلیں گے لیکن ہم خود سے دن پہ نہیں چلیں گے آج ہمارا یہاں ہے کہ اگر کوئی اسلام کے بارے میں کچھ نہ کہ ہاں اسلام سے ہے نا ٹھیک ہے چلو میں نماز نہیں پڑوں گا میں اپنے نکاح میں تماشے پچاسوں کروں آج نکاح کے معاملے میں ہم بول رہے ہیں نہیں نے ہمارے شریر میں دخل نہیں دینا ہم لوگ کتنا دخل دے رہے ہیں کتنی مدار ہمارے نکاحوں میں کتنی دہیج کی رسم ہے اسی طرح سے ناچ گانے ہیں بے ہی کتنی ہلدی کی رسم ہے نہ جانے کتنی خرافات ہیں ناچ گانے عورتوں کا ناچنا نہ جانے کتنی چیزیں یہ کیا ہے ہم خود کب دین پر چلیں گے جب تک ہم خود دین پہ چلنے والے نہیں بنے گے اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت بھی نہیں ہو جائے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین, کے دین کو اپنائیں اور دین کو ہم اپنی زندگی کے کسی ایک کونے میں نہ رکھیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام امور میں دین کو لانے کی کوشش کریں اگر ایسا ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور اسی طرح اس کی دعوت جب ہم دیں گے دوسروں کو انسانیت کو بتائیں گے واقعی انسانیت کی بلائے کس میں ہے وہ بھی بہت ممکن ہے اس کو قبول کرے ابو الحالی و رحمد ہو رس کا علم ہو رس کا فرو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 عباد الله رحمكم الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله ان الله يحب العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم الله تعالى اعلا واكبر وافضل